ابن حذیفہ ان امر ابن شعیبن ان ابی ان جدید نہ ریاب ابن حضیفہ ابن حذیفہ نے ایک عورت سے شادی کی فوالادت لہو سالہ اس عورت نے ان کے لیے جنا تین لڑکے یعنی اس عورت سے ان کے تین لڑکے ہوئے یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں تینوں لڑکے ہوئے یہ مطلب نہیں ہے فماتت امہم ان لڑکوں کی ماں انتقال کر گئی فوری سوہا ربا آہا وہ لڑکے اپنی اس, اپنی اس ماں کے وارث ہوئے اس کی زمین جائیداد کا بھی اور اس اپنی ماں کے آزاد کردہ غلاموں کے والا کا بھی وہ لڑکے وارث ہوئے اس کا کس کا اپنی ماں کا ربا آہا یعنی اپنی ماں کے زمین و جائیداد کا بھی ولا موالی ہا اور اس کے آزاد کردہ غلاموں کے والا کا بھی وکانہ کان امربن و آس اور امربن آس اس عورت کے بیٹوں کے اسبا تھے کھا چچا تھے یا چچیرے بھائی وغیرہ بہرحال اسبا تھے فاخ راجہ ہوں علا شام امر آس ان بیٹوں کو اس عورت کے بیٹوں کو جس کے وہ خود اسبا تھے جن کے خود اسبا تھے لے گئے ملک شام فماتوں پس وہ تعاون میں مبتلا ہو کر مر گئے یہ وہی مشہور تعاون ہے جو تاریخ کی کتابوں میں تعاون امواس کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فاقادی ماں امر الاس پھر امربنس شام سے واپس آئے و ماتا معولن اللہ درا حا کی اس عورت یعنی ان بچ مر جانے والے مر جانے والے لڑکوں کی ماں کا ایک آزاد کردہ غلام مر چکا تھا وتارا کا مالن الن لہ اور اس نے اپنا کچھ مال چھوڑا تھا فخاسام اب امر ابن نے آس جس عورت کا آزاد کردہ غلام مارا تھا اس عورت کے تینوں لڑکوں کے اصبا تھے کون عام ابن آس اور اس عورت کے بھائی بھی تھے اور بھائی کیا ہوتا ہے اسبا ہوتا ہے تو اس عورت کے بھائی اصبہ تھے تو اب اختلاف ہو گیا عمر ابن آس اور اس عورت کے بھائیوں کے درمیان اس عورت کے بھائی بھائیوں کا یہ کہنا تھا کہ جس غلام کا والا ہے جس غلام کا والا ہے یا یوں کہیے کہ جس عورت کے غلام کا والا ہے ہم اس عورت کے بھائی ہونے کی وجہ سے اسبا ہیں لہذا جب وہ نہیں ہے تو اسبا ہونے کے حیثیت سے اس کے آزاد کردہ غلام کا والا مجھ کو ملنا چاہیے اس عورت کے بھائیوں نے یہ کہا کہ جس عورت کے غلام کا والا ہے ہم اس عورت کے اصبا ہیں اس کے بھائی ہونے کی وجہ سے دادا جب وہ نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کو اسبا ہونے کے سے اس کا والا ملنا چاہیے حضرت امرد ابن آج کا یہ کہنا ہے کہ جس عورت کے غلام کا والا ہے اگر اس کے لڑکے زندہ ہوتے تو وہ وارث ہوتے اور جب لڑکے نہیں ہیں تو ان لڑکوں کے ہم اسبا ہیں اس وجہ سے ہم کو ملنا چاہیے یہ تھا اختلاف فقا سا چونکہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا تھا اس وجہ سے کہتے ہیں فقا سا مہو عمر الا الخطاب اس عورت کے بھائی عمر ابن ابنیاس کا مقدمہ لے گئے عمر ابن خطاب کے پاس فقال عمر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قال رسول اللہ الوالد ماں احرض ابل والد من منکانا کہ جو میراث کسی کی اولاد یا اس کا والد حاصل کرے وہ میراث اس کے بعد اس کے اسبا کے لیے من کا اسبا جو بھی ہو تو اس اعتماد سے اسمت الولد اس عورت کے لڑکوں کے اسبا کون تھے حضرت عمر عامربن آس رضی اللہ تعالیٰ ہوں تو عصبت الولد کا مزدا وہ ہو ہوئے اس وجہ سے حضرت بن ابنیاس کے حق میں حضرت عمر نے فیصلہ کیا آلہ کہتے ہیں فکتابہ لہو کتابن چانچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بن امریاس کے لیے ایک تحریر لکھ دی جس میں عبد الرحمٰن ابن اوف اور زید بن صابق اور ایک اور صاحب کی گواہی بھی تھی لیکن اس عورت کے جو بھائی لوگ تھے وہ حضرت عمر کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوئے وہ اپنے ہی کو حقدار سمجھتے تھے فلم استخلف اخلافہ عبد الملک پھر جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ ہوا تو اس عورت کے بھائی لوگ یہ مقدمہ لے گئے اس وقت کے گورنر مدینہ ہشام ابن اسماعیل یا اسماعیل ابن ہشام کے پاس نام کے بارے میں رابی کو شک ہو گیا ہے صحیح ہشام ابن اسماعیل ہی ہے فرافہ ہم عبد الملک حشام نے ان لوگوں کا مقدمہ بھیج دیا خلیفہ عبد الملک کے پاس عبد الملک نے مسئلے پر غور کیا حضرت عمر کا فیصلہ بھی دیکھا فقرا تو اس نے کہا ہادہ من القا الدی ماں کنتو اراح یہ تو وہی فیصلہ ہے جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں چونکہ وہی حضرت عمر کا فیصلہ اس نے بھی نافذ کیا فقضہ علانا امریاس کہتے ہیں فقادہ علانا بھی کتاب عمر ابن الخطاب عبد الملک ابن مروان نے بھی ہمارے لیے عمر ابن خطاب کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا عمر ابن خطاب کی تحریر کے مطابق فیصلہ کیا فنا نوفی ہی الاساتی تو ہم اسی فیصلے پر رہیں گے قیامت فنا نوفی ہی الحاظ حصہ آتی ہم آج تک اس گھڑی تک اسی فیصلے پر ہیں یعنی ہمارے حق میں حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا تھا اسی فیصلے پر ہم باقی رکھے گئے ہیں اب اس سے تو ولا کی توری لازم آتی ہے اس سے تو ولا کی توری لازم آتی ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے ولا کا وارس بنایا کس کو امرد نیاس کو حالانکہ جمہور اس کے خلاف ہے جمہور کے نزدیک ولا میں تو جاری نہیں ہوتی اس لیے کہ الولاؤ لوہ کا لوہ نصب حدیث ہے حدیث کی مشہور کتاب سراجی میں آپ نے پڑھا ہے تو ولا تو نصب کی طرح ہے تو جس طرح نہ نسب کو بیچا جا سکتا ہے نہ ہبا کیا جا سکتا ہے نہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے تو ایسی والا میں بھی وراثت جاری نہیں ہوگی اس کا جواب کیا ہے جواب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امر ابن آس کو والا کا وارث نہیں بنایا تھا بلکہ وارث بنایا تھا کس کا ربا آہا او جب وہ عورت مری تو اس کے لڑکے وارث ہوئے ربا اس کی زمین جائیداد کا اسی زمین پہ وہ لڑکے جب مر گئے تو اس زمین جائیداد کا امر ابن آس کو وارث بنایا کیونکہ آگے وہ حدیث جو خود حضرت عمر نے روایت کی ماں احرزل دوں ماں اہ رزل والدوں کے اولاد نے جو جمع کیا سمیٹا تو جمع تو آیا اور محسوس چیزوں کا ہوتا ہے اور والا کیا ہے وہ قسمیں معانی آنی اس کا اعراض نہیں ہو سکتا جلی بابون کے بعد لیے سمو نایا دے نمودری و پہلے ہم نے بتایا تھا کہ والا کی تین قسمیں ایک ہے ولا عق ایک شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اب اس کا آزاد کردہ غلام مال چھوڑ کر مارا اس کے اگر اصاب الفروز وارث نہیں ہیں تو کل مال یا اساب الفروز وارث ہیں تو ان کے اپنا اپنا مقرہ حصہ لینے کے بعد بچا ہوا کچھ مال پانے کا حقدار کون ہوگا اصب نصبی لیکن اگر اس کا کوئی نصبی اصبہ نہیں ہے تو یا اس بچے ہوئے کل یا کچھ مال کا حقدار کون ہوگا وہی شخص کہ جس نے غلام کو آزاد اس میت کو آداد کیا تھا کیونکہ آزاد کر کے اس نے بہت بڑا احسان کیا تھا تو اس احسان کا یہ سلا ہے کہ جب مرنے والے کا کوئی ویسا رشتہ دار نہیں ہے تو بچا ہوا مال اس کو مل ہے اس کو ولائے عفق کہتے ہیں آزاد کرنے والے کو اسب سببی عطا کا موتف تو والا کا جب لذ بولا جاتا ہے تو اسی طرف ذہن جاتا ہے یہ تو ولاق سب کے نزدیک ہے دوسرا ہے ولا اسلام دوسرا ولاء اسلام ایک شخص نے کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اب وہ مال چھوڑ کر مرتا ہے درا حالے کی اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو وارث ہو تو اب جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا وہ وارث ہوگا اس کو ولاؤل اسلام کہتے ہیں مطلب اب نہیں ہوگا ہوتا تھا اور تیسرا آگے آ رہا ہے دو باب کے بعد جس کو اقد موالات اور قبول کرنے والے کو مولے موالات کہتے ہیں یہ مول موالات بھی سراجی کے اندر آپ نے پڑھا ہے تو اس کو وہی وہ بتائیں گے تو یہ ہے ولائے اسلام اس شخص کے بیان میں کہ جو کسی آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے کالا اسامن ہاں یہ تمیم داری نے پوچھا اللہ کے رسول مت سنتوں پھر رجولی یوسلم علا ادع رجولی من المسلمین کیا سنت ہے یعنی کیا شرعی حکم ہے اس آدمی کے بارے میں جو اسلام قبول کرے کسی مسلمان شخص کے ہاتھ پر جو اسلام قبول کرے کسی مسلمان شخص کے ہاتھ پر جب وہ مر جائے اس کا کوئی رشتے دار نہ ہو تو اس کا مال کون پائے گا تو آپ نے فرمایا ہوا اول ناسی بیمہ یاہ وہ مسلمان شخص جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ہے اس نو مسلم کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی کیا مطلب اس کا ولی جنازہ ہوگا جنازے کی نماز پڑھائے گا سمجھے ہوا وہ شخص کون شخص جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے وہ تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہے اس نو مسلم کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اب جب تمام لوگوں میں وہ سب سے زیادہ حقدار ہے تو اس کے والا کا بھی وہی زیادہ حق دار ہوگا یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو ولائے اسلام کے قائل ہیں لیکن جمہور عمہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام یا نصرت کی بنیاد پر تعاون پہلے ابتدائے اسلام میں تھا لیکن بعد میں جب شریعت نے میت کا ترکہ رشتہ داروں کے لیے متعین کر دیا مقرر کر دیا کہ میں کے فلا فلا رشتہ دار وارث ہوں گے اور ان کا یہ یہ حصہ ہے تو پھر نصرت اور اسلام کی بنیاد پر توارث منسوخ ہو گیا پڑھیے <coughs> <سلام> یہ حدیث آپ شرح نقبہ میں بھی پڑ چکے ہیں نہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان بل ولا و ان اللہ زمان جاہلیت میں ایسا تھا کہ لوگ اپنا حق والا دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتے تھے یا دوسرے کو ہبا کر دیتے تھے مثلا ایک شخص نے کوئی غلام آزاد کیا ایک سخت نے کوئی غلام آداد کیا اب معلوم ہے کہ اس کا کوئی بھی صاحب فرد وارث نہیں ہے جب یہ مرے گا ہاں نہ اس کا کوئی صاحب فرد وارث ہے اور نہ اس کا کوئی اصبہ ہے جب یہ مرے گا تو آداد کرنے کے سلے میں اس کا سارا مال مجھ کو ملے گا جس کو حق کے والا کہتے ہیں دوسرے کے ہاتھ اب پتہ نہیں وہ کب مرے وہ تو مرتا ہی نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے آج ہی پچاس ہزار روپے کی لہذا کسی کے ہاتھ اس کا والا بیچ کہ بھائی میں فلاں کا جو ہے مولا اطاخا ہوں جب بھی وہ مرے گا تو اس کا چھوڑا ہوا سارا مال مجھے کو ملے گا ہفتے والا کے طور پر تو وہ ہفتے والا جو ہے میں تمہارے ہاتھ پچاس ہزار روپئے میں بیچتا ہوں تو مجھے ہاتھ دے دو پچاس ہزار روپئے وہ جب مرے گا تو پھر اس کا ترکا تم لے لینا سمجھ گئے نہیں <خخ> لیکن آپ صلاح نے اس سے منع کر دیا اللہ کے رسول ساس نے منع فرمایا والا کو بیچنے سے اور اس کو ہبا کرنے سے پڑھی <تصفح> باب ان فیل اس پیدا ہونے والے بچے کے بیان میں جو پیدائش کے وقت آواز نکالے پھر وہ مر جائے پھر کچھ سما تراکی کے لیے نا اس پیدا ہونے والے بچے کے بیان میں جو پیدائش کے وقت آواز نکالے پیدائش کے وقت بچہ آواز نکالتا نہیں رونے کی آواز نکالتا ہے اس لیے کہ اب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا اسی میں اپنا الٹتا پلٹتا رہتا کبھی ادھر کبھی ادھر سمجھتا تھا بہت بڑی دنیا ہے ابھی دنیا اس نے دیکھی نہیں تھی اب جو باہر نکلا تو نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اب مارے حیرت کو چلاتا ہے کہاں کہاں کہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہاں تو یہی آواز ہے پیدا ہونے والے بچے کے بیان میں جو پیدائش کے وقت آواز نکالے جو آسار حیات میں سے جیسے مانو کی زندہ پیدا ہوا ہے پھر, کچھ پھر کچھ دیر کے بعد مر جائے پھر کچھ دیر کے بعد مر جائے اسی دوران روتے ہوئے پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان اس کا کوئی رشتے دار مر گیا جس کا یہ وارث ہو سکتا ہے رشتہ ایسا ہے تو یہ وارث ہوگا یہ وارث ہوگا <coughs> کیا کرے گا وارث ہو کر <coughs> جب تھوڑی دیر بعد مر جائے بس وہ دے گیا نا اپنے وارثوں کو <coughs> جب پیدا ہونے والا بچہ آواز نکالے جو زندہ ہونے کی علامت ہے اور اسی دوران اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے تو اسے وارث قرار دیا جائے گا پڑھیے <سلام> اگر میت کے اصحاب الفروض وارث ہیں اور ان کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچ گیا ہے نمبر ایک نمبر دو میت کا کوئی صاحب فرض وارث نہیں ہے اس لیے میت کا چھوڑا ہوا کل مال بچا ہوا ہے ترتیب یاد رکھنا نمبر ایک نمبر دو اگر میت کے اصحاب الفرو وارث ہیں جن کے اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچا ہوا ہے نمبر دو میت کا کوئی صاحب فرد وارث نہیں ہے کل مال بچا ہوا ہے تو یہ کچھ یا کل بچے ہوئے مال کو کون لے گا میت کا اسبئے نصبی اور اگر میت کا کوئی نصبی اسبا نہیں ہے تو میت کا اسبئے سببی یعنی میت کا مول عطاقا میت کا موتیق آزاد کرنے والا اور اگر کوئی اسبئے سببی بھی نہیں ہے کوئی اسبئے سببی بھی نہیں ہے تو دوسری صورت میں نہیں پہلی صورت میں جب میت کے اصحاب الفرود وارث ہیں اور ان کے حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچا ہوا تھا جس کو لینے والا میت کا کوئی نصبی ات یا سببی اصبہ نہیں ہے تو وہ کچھ بچا ہوا مال کیا کریں گے انہیں اصحاب الفروض کے درمیان دوبارہ تقسیم کر دیا جائے گا البتہ ان اصاب الفروض میں شوہر یا بیوی بی ہیں تو ان کو اس بچے ہوئے میں سے دوبارہ نہیں دیا جائے گا سمجھ گیا یہ کب جب میں کے صاحب فرد وارش ہوں اور ان کے اپنا اپنا حصہ لینے کے بعد کچھ مال بچ گیا ہے جس کو لینے والا کوئی نسبی یا سببی رسبہ اصباب نہیں ہے تو یہ کچھ بچا ہوا مال انہی اصحاب الفروض کو دوبارہ ان کے حصہ کے مطابق دیا جائے گا البتہ ان اصحاب الفروض میں اگر شوہر یا بیوی ہیں تو ان کو دوبارہ نہیں دیا جائے گا دوسری صورت کیا تھی کہ کی میت کا کوئی صاحب فر وارث نہیں ہے کل مال بچا ہوا ہے جس کو لینے والا کوئی نصبی یا سببی اسبا نہیں ہے تب وہ مال کس کو دیا جائے گا زبیل ارحم کو میت کے ان رشتہ داروں کو جو نہ اصحاب الفرو میں سے ہیں اور نہ اسبا لیکن اگر معیت کے زبیل ارحم بھی نہ ہوں تو پھر مول موالات مول موالات کو اسی کو اقدے موالات بھی کہتے ہیں اور بلاؤل موالات بھی کہتے ہیں اور قبول کرنے والے کو مول موالات کہتے ہیں کیا ہے عقد موالات ایک مجبول النصب شخص کسی سے یہ کہے کہ آج سے آپ ہمارے مولا ہیں اگر ہم کوئی جنایت کریں تو آپ ہماری طرف سے دیت ادا کر دیں اور جب ہم مریں گے تو ہمارا سارا مال تم لے لینا یہ اس کی طرف سے ایجاب ہوا اور جس سے یہ کہا تھا اس نے کہا مجھے منظور ہے یہ اس کی طرف سے قبول ہوا ایجاب اور قبول کے باہم ملنے سے جس عقد کا وجود ہوا اس کو عقد موالات ولاؤل موالات بھی کہتے ہیں اور قبول کرنے والے کو مول موالات کہتے ہیں جمہور امہ عیمۂ سراسا امام شافئی امام مالک امام احمد امن حنبل کے نزدیک ابتدائی اسلام میں مولے معالات کا حصہ تھا لیکن اب وہ منسوخ ہو چکا ہے جبکہ امام ابوہنیپا رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اب بھی اس کا حصہ ہے اب بھی اس کا حصہ ہے مولے معالات کا منسوخ نہیں ہوا ہے اگر منسوخ ہوتا تو سراجی میں ہاں اس کا ذکر نہ آتا البتہ ہوا یہ ہے کہ پہلے مول موالات کا مستقل طور پر حصہ تھا جیسے اور رشتہ داروں کا حصہ لگتا اس کا حصہ لگ جاتا تھا شروع ہی میں اترتی بدل گئی کہ توریس کے اندر میت کے رشتہ دار مقدم ہوں گے میت کے رشتہ دار مقدم ہوں گے اور جب اس کے رشتے داروں میں سے کوئی بھی نہ رہے تب جا کر کے مولے موالات کو ملے گا بس اتنا ہوا ملے گا لیکن دیر میں ملے گا یہ بابو نسخ میراسل اقدی بی میراسل رحم. آغدے مولاد کی وجہ سے ہاں عقد موالات کی میراث کا منسوخ ہونا رشتہ داروں کی میراث کی وجہ سے بس ایم ثلاثہ کا یہی مسلک ہے جو ترمت الباب ہے سمجھے نا کہ اب رشتہ دار وارث ہوں گے مولے موالات وارث نہیں ہوگا عقد موالات کی میراث منسوخ ہونے کا بیان رشتہ داروں کی میراش کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وزینہ آ قدت ایمان کم یا نصیب وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہے وہ لوگ کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہے فاتوم نصیبوں یہ عقد موالات بھی ایک طرح کا عہد ہی ہے تو دے دو تم ان کو ان کا حصہ اس سے مول موالات کا حصہ ثابت ہو رہا نہیں ہو رہا ہے وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہے دے دو تم ان کو ان کا حصہ تو ابن بعض فرماتے ہیں کہ کانر رجل یوح لَيْسَ بَيْنَهُمَا بھائی <نَسَبُم> آدمی کسی سے دوستی کر لیتا تھا درا حالے کی دونوں کے درمیان کوئی نصب اور رشتہ نہیں ہوتا تھا فیریس أَحَدُهُمَا الآخرا بس ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا وارث ہوتا تھا بغیر کسی قرابت اور رشتہ داری کے سمجھے نہیں آدمی کسی سے دوستی کر لیتا تھا ذرا حالے کی ان دونوں کے درمیان کوئی نصب اور رشتہ نہ ہوتا تھا پھر پس ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا وارث ہوتا تھا بغیر کسی رشتے کے میں دوستی کی بنیاد پر فناسا خا کا یہ زالی کا نسخہ کا مفول بھی ہی اور الفالو اس سے مراد آیت الانفال ہے یہ نسخہ کا فائل ہے بس منسوخ کر دیا اس کو سورہ انفال کی آیت و اول الرحام باز اولا بباز نے کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اور مولے مولا کوئی رشتہ دار تھا وہ اس کی وراثت منسوخ ہو گئی یہ بیان کرنا ہے بات ایسے اگلی حدیث کا مضمون یہ تعبیر الگ الگ حضرت ابن عباس نے پہلے تو یہ والذین آقدت ایمان حکم و نصیب نصیبوں کا پس منظر بیان کیا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بغیر کسی نصب یا رشتے کے دوستی کر لیتا تھا اور دوستی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے لیکن بعد میں سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی ارال ارحامی بعض اولا بباد کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں تو پھر وراثت کو رشتہ داروں کے ساتھ خاص کر دیا اور یہ دوستی کی بنیاد پر موالات کی بنیاد پر جو وراثت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا پڑھی اگلی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا تھا مسلمان مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا تھا بس اس جملے میں غور کر لو مسلمان مہاجرین اور مسلمان انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا تھا رشتے دار سے آپس میں انصار یہیں کہتے تھے مدینہ ہی کے اور یہ مہاجرین تو مکہ سے آئے تھے ان کا کوئی آپس میں رشتہ نہیں تھا تو کس بنیاد پر اسلام اور ہجرت کی بنیاد پر مسلمان مہاجرین کا نا تو اسلام اور ہجرت کی بنیاد پر اس کا مطلب کیا ہے کہ کی استوارس اس کے لیے ایک تو اتحاد ملت شرط ہے اتحاد ملت شرط ہے دونوں مسلمان اور دوسرے ہجرت شرط ہے اگر اتحاد ملت نہیں ہے بلکہ ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف اسلام نہیں ہے تو تباہی انہیں دینین ہو جائے گا جسے جو مانے عرص ہے یا اسلام ہے لیکن ہجرت نہیں ہے تو بھی جو ہے توارس نہیں ہوگا تو بھی تبارس نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان مہاجرین یا انصار کا وارث نہ تو غیر مسلم ہوں گے اور نہ ہی وہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے اپنی جگہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی اس کا مسلمان مہاجر یا مسلمان انصار کا وارث نہ تو غیر مسلم ہوں گے معلومہ کی تباہل دین مان عرص ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہوں گے کہ جو اسلام تو انہوں نے قبول کیا لیکن اپنی جگہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے وہ بھی وارث نہیں ہوں گے تو تباہنے دین ان کا تاکہ میراث ہونا وہ تو ابدی طور پر طے ہو چکا جہاں تک ہجرت کا تعلق ہے تو فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت ہی نہیں رہی لہذا اب ابھی جرت کی شرط بھی ختم ہو گئی سید ابن جبیر ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے قول والذین نہ آدت ایمان کم کے بارے میں فرمایا قال فتماتے ہیں کانل مہادرا ہی نہ قدیم المدینتا تور رسل انصارہ دونا زی رحمت مہاجرین جب مدینہ ہے تو وہ انصار کے وارث ہوئے بغیر کسی رشتہ داری کے پھر کیوں وارث ہوئے لال اخوت التی آخا رسول بہنوں اس اخوت کی وجہ سے جو قائم فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان آسلم ایک مہاجر اور ایک انصاری کو لیا تم دونوں بھائی ہو تو انصاری نے حقیقی بھائی جیسا معاملہ کیا اس کے ساتھ اپنے مال میں بھی شریک کیا بلکہ اگر مہاجر کے پاس بیوی بی نہیں ہے انصاری کے پاس دو بیویاں بی یا زائد بیویاں بی ہیں تو ایک بیوی بی اس کو دے دی تلاق دے کر کے تم اس سے نکاح کر لو یہاں تک ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس اخوت اور بھائی چارگی کی وجہ سے جو قائم فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان تو گویا یہ توارث کس بنیاد پر صرف اخوت کی بنیاد پر نا کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں فلما نظرت ہاد ہل تو جب یہ آیت نازل ہوئی ولیکلن جالنا موال یا مما ترک الوالدانی ولاقرب اور ہم نے ہر ایک کا وارث مقرر کر دیا ہے اس مال کا ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیا ہے اس مال کا جو چھوڑے ان کے والدین اور دیگر رشتے دار کالا اب آپ کے سامنے دو آیتیں ہوں ایک تو ولدینہ آقدت ایمان وہ جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے نصرت کا اخوت کا وغیرہ پات نصیبوں ان کو ان کا حصہ دے دو چاہے کوئی رشتہ داری نہ ہو دوسری آیت کیا ہے ولیک النجال ناموا کہ ہم نے ہر ایک کا وارث مقرر کر دیا اس مال میں سے جو اس کے والدین اور رشتہ دار چھوڑے یہ دوسری آیت ہوئی ابن امضباس فرماتے ہیں نسخت ہا نسخت ہا اب یہاں دو ضمیر ہیں ایک تو نسخت کا فائل ضمیر ہیا جو مستطر ہے اور دوسرے نسخت کا مفول بھی ضمیر ہا منصوب سمجھے نا تو نسخت کا فائل جو ضمیر ہیا مستطر ہے اس کا مرجع یہ دوسری آیت ہے ولیکلن جالنا اور زمیر ہاں منسوب اس کا مرجہ پہلی آیت ہے اب ترجمہ کیا ہوگا منسوخ کر دیا اس آیت لک الن جالنا موالیہ نے اس, اس پہلی آیت و لدینہ آقدت ایمان فعتوہم نصیبوں کو بات ایسے تو اسی نسخت میں ناسخ اور منسوخ دونوں آگے نہیں آگے نسخت حامد ناسخ اور منسوخ دونوں آگے اب یہی بات پوری ہو گئی اب آگے دیکھے یہ الگ جملہ مستانفہ ہے والذین لذین آ فآتوم ایمان من فعتوم نصیبہ منا یہ جو کہا فآت وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہے ان کو ان کا حصہ دے دو پہلے عام تھا ان کا حصہ دے دو کس میں سے میراث میں سے نصرت اور مدد میں سے اور نصیحت اور خرخاہی اور اعانت یہ سب چیزیں حصے میں داخل تھیں تو اب میراث کا تو حصہ ختم ہو گیا سمجھے نا لیکن جہاں تک یہ نصرت اور مدد اور خیر اور ضرورت کے وقت یہ سب اب بھی موجود ہیں ان کے ساتھ تو گویا آیت پوری طرح منسوخ نہیں ہوئی ہے صرف میراث کے حق میں منسوخ ہوئی ہے اور آقدت امان حکم فعتحم ہوں اس کا مطلب یہ کہ ان کو ان کا حصہ مدد اور خیرخواہی اور یہت کا دو وہ یوسا لہو اور اس کے لیے وسیعت بھی کی جا سکتی ہے وقت زاب الراث البتہ میراث ختم ہو گئی میراش میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آپ کے ساتھ ان کے والد صاحب سخت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا کام لاتا فرمائے